أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَضَلُّوا سَبِيلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا فَدَمَّرْنَٰهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا۟ ٱلرُّسُلَ فَوَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرسم قرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت متر الثوء افَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَهُجُونَ النُّشُورَ وَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَّخِذُونَكَ إِلَٰهًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُذِلَّنَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرْكَحُوا لولا نزل علیہ القرآن جم رتم واحدہ لولا کیوں نہیں نذیلا نادل کیا گیا علیہ اس کے اوپر یعنی آپ وسلم کے اوپر القرآن قرآن کریم جملۃ واحدہ ایک ہی دفعہ ایک ہی مرتبہ کدارِ کریم سب تب ہی اسی طرح ہم اس کو نادل کرتے ہیں احساسہ کس لیے لین سب تب تاکہ ہم آپ کے دل کو اس سے ثابت دیں اس کو مضبوط کریں عورت ترتیلا ہو اور ہمیں اس اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے ترتیل کے معنی کیا ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز سے پڑھنا ملا یاتون کبھی محرین اور نہیں لاتے یہ آپ کے لیے کوئی مثال یعنی آپ کو کوئی بھی نام دیتے ہیں کوئی بھی آپ کے صرف بیان کرتے ہیں یا کوئی بات کہتے ہیں اللہ جنا قبل حق مگر ہم آتے ہیں حق کے ساتھ یعنی اس کا دلیل کے ساتھ حق کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں وہ احسا اور اس کو اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں اللہدرا وجوہ وہ لوگ جو اکٹھے جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل ال جہنم جہنم کی طرف الائے کشر مکانہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدترین ہیں اپنے ٹھکانے میں وہ اضلصیلا اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اپنے رستے میں اپنے رستہ پانے میں والقد انعام و صرف کتاب اور دیم یقین السّلام کو کتاب و جالنامہ اخاون وزیرا اور بنایا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیراََ ان کا ان کا ساتھ دینے والا ان کا بوجھ اٹھانے والا فق اللہ ذہبہ ان لقوم لذیذ کردہ وہ بھی آیاتینہ فق اللہ بس کہا ہم نے دو دونوں کو کہ جاؤ ان لو میں اظہبہ جاؤ ان قوام لذیذ کردہ وہ بھی اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹایا ہماری آیتوں کو پدم مرنا ہم تدمیرہ بس ہم نے ان کو بری طرح سے تباہ کر دیا وہ قوم و نوح علم کہ رسول اور قومِ نوح جب انہوں نے جھٹایا رسولوں کو اگر رقنا ہوں تو ہم نے ان کو غرق کیا وہ جالم آیا اور ہم نے بنا دیا ان کے لوگوں کے لیے نشانی واطد نالدالمین آذاب علیمہ اور ہم نے تیار کیا ہے ظالم کے لیے دردنا کداب وہ و سمودا اور قوم عاد اور قوم سمود و اصحاب رسی اور رس والے وہ قرونم ذلك نظارک کثیرا اور قرون قوم بے نظارک اس کے درمیان کثیرن بہت ساری کلند رب نالہ المسال اور یہ سبھی یہ قومیں یہ جو گزرے ہیں ان کس بھی کے ہم نے مثالیں دی وہ کلند تبر اور کو اور سبھی کو ہم نے بری طرح سے تباہ کیا وہ رقد اطو القرۃلتی امت رت رتمت رسو اور یقیناً یہ لوگ گزرے اتو آئے گزرے القر اس بستی پر سے التی امت رتمت رسؤ کہ جس کے اوپر بہت بری بارش کی گئی پتھروں کی بارش افلم یقون یا راؤنحا بس ان کو کیا وہ نظر نہیں آتی تھی بسی بلکہ نولا یا یونہ نشورہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھنے کا کوئی اس کا ایمان یقین نہیں ہے اور اداراؤ کا تخدون کا اللہ زعا اور جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو نہیں بناتے مگر آپ کو ٹھٹھا کے یعنی آپ سے مذاق کرتے ہیں احاد اللہدی با صلی اللّہ رسول اور کہتے ہیں کیا کہ یہ وہ شخص ہے احاد اللہ کیا یہ وہ شخص ہے با صلی اللہ رسول جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے ان کا دلاََََََََََ علیحطینہ قریب تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے اللہ ان نا علیحہ اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی اپنے الراہوں پر جمع نہ رہتے بسو فلمون حین یرونا آداب اور ان قریب جان لیں گے جب دیکھیں گے آداب کو من عدلصلیلہ کہ کون ہے جو زیادہ بھٹکا ہوا ہے رہ پانے میں آیتمر بتیس سے بیالیس تک کی تطلاوت اور ترنا پیش کیا گیا ہے اور ما تعالیٰ تعالیٰ وقار نظین قفر اللہ علیہ قرآن جمنت واحدہ اور کہا کافروں نے کہ کیوں نہ آپ کے اوپر نادر کیا گیا قرآن ایک ہی مرتبہ ایک ہی دفعہ ایک ساتھ ہی یہ کافروں کے سبھی اعتراضات چل رہے ہیں آپ سر کے اوپر آپ کی دعوت پر آپ کے لائے ہوئے تعلیمات پر قرآن پر تو اس ان کا اعتراض یہ بھی کہ کہا اور یہاں پر بار بار کافروں کا ظالموں کے لفظ سے ان کا ذکر آنا اس بات کی دلیل کے ان کے یہ باتیں ان کے یہ معاملات کیسے ہیں کہ کہاں ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لولا نزلہ کی للاء کہ کی بنی کیوں نہ نزلہ نادر کیا گیا علیہ اس کے اوپر اور قرآن قرآن کریم جملہ تو واحد ایک ہی مرتبہ جس طرح پہ پہلی کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں تورات انجیر وغیرہ کہ جو ایک ساتھ ہی پوری کتاب نازل ہوتی تو آپ کے اوپر بھی یہ قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہ ہوا اور یہ صرف ان کی کٹوشدیاں ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں یہ نہیں کہ واقعی قرآن ایک ساتھ اگر نادر ہوتا تو اس کی الگ سے کوئی حیثیت ہوتی الگ سے اس کا کوئی ان کے اوپر اثر ہوتا تاثیر ہوتی بلکہ حقیقت میں قرآن کا یعنی کہ ایسا ایسا نادر ہونا ہی ان کے لیے بھی آپ سسند کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی اسی میں خیر تھی اسی میں برائی تھی اس لیے کیا فرمایا ہے کیداری کریم مسبہ بھادک ہم اسی طرح نادر کرتے ہیں کدارک اسی طرح ہم اس کو نادر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کس لیے ایک مقصد یہ بیان کیا کہ دل میں سب بتا بھی ہی فعاد تاکہ آپ کے دل کو جمائیں آپ کے دل کو مضبوط کریں اور قرآن کا ایسا آہستہ نازر ہونے میں آپ کے دل کی کیا مضبوطی ہے کہ ایک ایک تو اللہ کے ساتھ مسلسل تعلق قائم رہنا یعنی ہر آ, ہر روز صبح و شام آیات صورت نازر ہو رہی ہیں وہی آ رہی ہے جبر علیہ السلام آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ ایک مسلسل تعلق قائم ہے چیز جی جائے کہ جب آتے اور ایک ہی بار پوری کتاب قرآن دے کے چلے جاتے اور اس کے بعد ان کو نہ دیکھتے نہ ان سے ملاقات ہوتی اور نہ تعلق قائم رہتا تو فرق ہے دونوں چیزوں کے اندر یعنی دنیاوی طور پر بھی اگر فرق دیکھا جائے کوئی مثال دی جائے اس کی تو کوئی شخص آپ کو ساری کتاب ایک بار لا کے دے دے اس کے بعد وہ نہ آپ اس کو دیکھیں نہ ہو آپ کو دیکھے تعلق کر جائے اور اس کے بجائے آپ کو ہر روز کوئی ایک صفحہ کچھ ان چیزیں آپ کو دیتا رہے ایک مسلسل تعلق قائم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونا اور اس میں تسلسل ہونا مسلسل یہ چیز چلنا بلات خدا آپ کے لیے بہت بڑی تسلی ہے آپ کے لیے حوصلہ ہے کہ میرے رب جو ہے میرے ساتھ ہے اور پوری طرح سے میری نگہبانی کر رہا ہے اور میرے ساتھ وہ میری رہنمائی کر رہا ہے ایک چیز دوسری چیز کہ اس میں کیا ہے اور بہت بڑے فائدے ہیں کہ ایک ساتھ نازل ہو نازل ہوتا تو اس بھی پورے قرآن کو سمجھنا سیکھنا مشکل ہو جاتا جب کہ تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کا یعنی فائدہ کیا ہے کہ جو جو نادل ہوتا اس کو سیکھ سمجھتے اس کو یاد کر لیتے اور اس کو جان لیتے اسی طرح ایک ساتھ اگر نادل ہوتا تو اس میں احکام پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے بھی مشکل ہوتی کہ احکام جو ہیں وہ سارے ایک ساتھ کیسے ان پر عمل کیا جاتا لیکن ایسا ایسا نادل ہونے میں کوئی حکم آتا ہے آج آتا ہے کوئی کل آتا ہے تو اس طرح سے احکام کے اندر تدریج ہے سارے حکم ایک بار نادل نہیں ہو گئے اور بلکہ ایک حکم کے اندر بھی بع اوقات اس میں بھی پہلے کوئی ان ایک اسٹیپ ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا اسٹیپ دیا جاتا ہے تو کہنے کے مقصد اس کے بہت بڑے فائدے اور بذات خود بھی ہر ایک اوقات یعنی کہ لوگوں کے سوالات ان کے معاملات ان کے جو جن جو ان کے, جن چیزوں کے ان کو ضرورت ہے اس کے لحاظ سے اور بذات خود کافروں کے لیے بھی جو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ نازل کیوں نہ ہوا تو ان کے لیے بھی اس میں آسانی ہے کہ بجائے کہ ایک ساتھ پورا قرآن نازل ہوتا اور ایک سو بھائی کیا چیز ہے سمجھنے کے لیے ان کو مشکل ہوتی چند آئے تھوڑی تھوڑی چیزیں نادر ہوتی ہیں تاکہ ان کو سمجھ سکے اور جان سکے یہ چیز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور پھر جو یہ مان نادر لاتا ہے مان لائے اور جو کفر کرتا ہے کفر کرے تو اس کے اس طرح کے بہت بڑے مقاصد ہیں قرآن کا آہستہ آہستہ نادر ہونے میں اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں تو اس لیے ہمارے اسی طرح ہم نادر کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نصبی طبیف و عادت کہ تاکہ ہم اس سے آپ کے ثابت قدمی کریں آپ کو دل کو جمائیں آپ کے دل کو مضبوط کریں پرتلنع تر تیرہ پرتلنّہ رتعتی کے معنی کسی چیز کا کسی چیز کو یعنی کہ تدریجن پڑھنا اس کا آہستہ آہستہ پڑھنا یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا تو اس لیے ترتیل جو ہے وہ قرآد کے ایک جو انداز ہے اس میں سے ایک انداز کیا ہے ترتیل ہے کہ جو سب سے بہتر انداز ہے کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ سے یعنی کہ آہستہ ثمراد یعنی اس کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھا جانا <تاکہ>, تاکہ ہر حرف جو ہے ہر لفظ جو ہے اس کا حق ادا ہو اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی ہو تو اس میں سب سے اچھی جو سب سے بہتر قرار کے درجے ہو وہ ہے۔ تو ہم نے اس کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور اچھے انداز سے اس کو پڑھا ولاتم کبھی مثلی اللہ جن قبل حق اور قرآن کے آہستہ ایسا, ایسا نادر کرنے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کافروں کی طرف سے جو اعتراضات پیدا ہوتے کچھ وجوہات پیدا ہوتے آپس کے متعلق جو ان کی یعنی کہ پراپیگنڈے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ان باتوں کا بھی کرتا جیسے ماں اللہ یاتون کبھی اور نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال بھی مثال لانے سے مراد راج نہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ جادو شدہ آدمی ہے یا کوئی شاعر مجنون ہے اور اس طرح کی چیزیں آپ کے بارے میں جو کافر کہتے تو آپ کے اوپر آپ کی ذات پر اعتراض ہوتا آپ کے لائے ہوئی دعوت پر اعتراض ہوتا آپ کے لائے ہوئے قرآن پر اعتراض ہوتا تو جو بھی اس طرح کے ان کے اطراضات ہوتے شبہات ہوتے اللہ ماتا ہے اللہ جنا حق مگر ہم آپ کے پاس آتے لاتے حق کے ساتھ یعنی اس کا حق کے ساتھ اس کا صحیح معنوں میں اس کا رد کرتے اس کا جواب دیتے کہ اس کا جواب کیا ہے اور یہ بھی ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ کافروں کے مختلف طرح کے شبہات ان کے مختلف طرح کے پراپرنڈے اور قرآن نے اس کا جو رد کیا ہے اور یہ بھی اسی وقت ممکن تھا کہ جب قرآن ایسے ایسا, ایسا نادر ہوتا اب قرآن ایک بار نادر ہو چکا اب کافر بعد میں اعتراضات کر رہے ہیں شبہات پیدا کر رہے ہیں اس کا جواب کوئی نہیں آ رہا تو یہ چیز نام یعنی کہ نامناسب تھی اس لیے قرآن کے ایسا آہستہ کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی کہ دشمنوں کے مخالفین کے جو اعتراضات ہیں ان کا بھی ساتھ سا ان کا جواب اللہ کا رد ہونا تو میں اللہ جی نا قبل ہم لاتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس کی دلیل یعنی کہ اس کا رد کرتے ہیں حق کے ساتھ حقیقت کے ساتھ وہ آہستہ نہ اور اس کی اچھی تفسیر کرتے ہیں اور تفسیر کرنے سے مراد یہاں پر کہ اگر ان کی طرح سے کوئی ایسا اعتراض ہو کہ جس میں کسی بات کی وضاحت کی ضرورت ہے کسی چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے تو قرآن کو ایسا اعتناظ کرنے میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کو اس ان کو یعنی کہ جس جس چیز کی وضاحت کی ضرورت ہے اس کی وعدے کرتے ہیں ان کے کشبہ جو ہے اور ان کے شبہات کا جو ہے رد کرتے ہیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں کشبے کی حقیقت کیا ہے تو اسی یہ تفسیر کا لفظی مانا یعنی کہ کس چیز کو کھولنا بیان کرنا اور اس کی حقیقت کو وعدے کرنا اللہ دین یق شرن اعلیٰ وجوہ الا جہنم اولا کشرمکانم عاد اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کا قرآن کو جٹلانے والوں ان شبہات کو پیدا کرنے والوں کا انجام بیان کرتا ہے اللہ دین کے وہ لوگ یقرون ال جہنم کہ جن کو جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا جمع کیا جائے گا اولا کشرمکا اعلیٰ یوقشر اعلیٰ وجوہ ان کو جہنم جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اپنے چہروں کے بل اور چہروں کے بل کے کیا مقصد کہ چہروں پر وہ چلیں گے چہروں پر چلیں گے اور اس میں رسول حکم کا فرمان کہ جب آپ نے مایا وہ چہروں کے آپ سے پوچھا کہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے تو آپ میں کہ جس ذات نے پاؤں کے اوپر یا قدموں پر ٹانگوں پر چلنے کی طاقت دی ہے اور چاہے ٹانگوں کو چلا دیا ہے وہ اس بات قاد پر قادر, قادر ہے کہ چہروں کو بھی چلا دے اور چہروں پر چلنے سے کیا ملتا ہے ایک ان کی ضرورت خواہی کہ چہرہ جو کہ سب سے انسان کی مؤزط جگہ ہوتی ہے سب سے عزت کی جگہ ہوتی ہے وہ اس کے پاؤں بن جائیں پاؤں کی حیثیت اس کے اختیار کرنے اور دوسرا اس, اس, اس, اس میں ان کی جو اذیت اور عذاب ہے یہ کوئی شک نہیں کہ چہرہ پاؤں کی نسبت جو ہے وہ نرم و نازک جگہ ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے چلنا بو جانا اور سندا زمین پر اس کا گزٹنا چلنا تو اس میں ایک جو کا معنی بھی واضح ہے تو اللہ وہ لوگ یق علی وجوہہم کہ جن کو اکٹھا کیا جائے گا ان کے چہروں کے بل الہ جہنب جہنم کی طرف اللہ کشر و مکان و ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے بدتر ہیں اپنے اپنے اپنی جگہ اپنے ٹھکانے میں وہ عدلصویرہ اور سب سے بھٹکے ہوئے ہیں رستہ پانے میں یہ مومنوں کے مقابلے میں کہا تو کہ مومنو کے مقابلے میں کیا کہا تھا خیر و احسن احسر مقیرہ اسحابب الجیندین خیر المقر رہوں احسر کہ جنت والے اس دن بہترین ٹھکانہ ہوگا ان کا اور بہت ان کی اچھی آرام کی جگہ ہوگی تو ان کے مقابل جہنمیوں کے لیے کیا ہے عرائے کا شر المکاناً وہاں پر خیر و مستقرن تھا یہاں پر شر المکان کہ جو اپنی ٹھکانے اپنی جگہ میں سب سے بدتر ہیں اور مکانن کا رفت جگہ بھی ہو سکتا ہے اور ان کا جو حیثیت ہے ان کی حیثیت اور ان کا جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ اس سب سے بدترین لوگ ہیں وہ اضلصویرہ اور سب سے بھٹکے ہوئے ہیں رستہ پانے میں اگر مومن ہدایت پر تھے اور ہدایت یافتہ تھے تو یہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے رستہ پارے میں اور اس میں اس بات کا بیان ہے کہ کافر چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی حق پرست کیوں نہ سمجھتا ہو لیکن اس کا اصل اس وہ کیا ہے وہ کس طرح سے گمراہ ہے اور یہی ہر بات پر آدمی کا حال ہوتا ہے وہ اپنے آپ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں ان کی گمراہی کو اس انداز سے کھول کر بیان کیا بالقدعات ناموسر کتاب و جا علامہ ہو اخواہ ہو ہارون کافروں کے کرتوت ان کے اعترادات ان کے شبہات بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کی ان کی تباہیوں کی اور یہ تبیح کرنے کے لیے آپ کے زمانے کے کافروں کو کہ اگر تم بعض نہیں آتے اپنے قہر بائیمانی سے تو دیکھو کہ صاحب کا قوموں کا انجام کیا ہوا اس میں چونکہ سب سے قریب تین قوم وساء السلام کی قوم ہے اس لیے سب سے پہلے ان کا ذکر آیا والدیناموس میں کتاب اور ہم نے یقیناً دین مشاء السلام کو کتاب وجا علنامہ ہوا خا ہوا رونہ وزیر اور بنایا ان کے ساتھ ان کے باٮٔ ہارون کو وزیراََََََََََ ان کا, وزیر ان کا وزیر ان کا ساتھ دینے والا یہ کتاب كون سی ہے كيا تورات ہے اس كے علاوہ كو كتاب ہے کیونکہ آج کا ظاہر معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب موس علیہ السلام کو اللہ نبی بنا کے بھیجا اسی وقت یہ کتاب دی لیکن ہم دیکھتے ہیں تاریخی طور پر کہ تورات جو ہے اس کے بہت عرصہ بعد ملی کب ملی کوہ طور پر جا کر مصر سے جب نکلتے ہیں سمندر کو پار کرتے ہیں صحرا سینہ میں اترتے ہیں اس کے بعد جو ہے تورات ملتی ہیں یعنی ایک لمبا عرصہ بعد لیکن یہاں پر یا تو وہی کتاب مراد ہے یعنی اللہ نے اسی کتاب کا ذکر کر دیا شروع میں ہی یا پھر بعد علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ تعلیمات ہیں کہ جو موس علیہ السلام کو تورات ملنے سے پہلے ان پر نادل ہوتی رہیں خصوصاً جب وہ فرعون اور اس کی قوم کے پاس تھے فرعون اس کی قوم کے پاس جب ان کے پاس تھے اس وقت موس علیہ السلام پر جو تعلیمات نادل ہوتی رہی تو بات کہتے ہیں کہ یہ کوئی الگ کتاب تھی اور بات کہتے ہیں وہ تعلیمات تھیں جو اللہ تعالیٰ ان کو دیتا رہا ہے. تو کو لحاظ یہاں پر یا تو تورات مراد ہو سکتی ہے یا پھر وہ تعریمات جو کہ اس تورات کے راد ہونے سے پہلے مسئلہ آپ کو ملتی رہی وجہ علامہ ہو اخواہ ہو اور بنایا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کے وزیر ان کے ساتھ دینے والا کی مدد کرنے والا اور وزیر کا لفظی معنی کیا ہے وزیر کا لفظی معنی وزر سے ہے وزر کے معنی بوجھ کہ جو کسی کا بوجھ اٹھانے والا ہو کسی کی مدد کرنے والا ہو تو اس لیے بادشاہ کی جو نماداری ہوتی ہیں اس کی جو مصوریتیں ہوتی ہیں ان رماداری میں اس کا ساتھ دینے والے کو اس کا وزیر کہا جاتا ہے <تصفح> تو اسی طرح موسار صاحب نے بھی خود طلب کی اس بات کی جس اسی آیات میں اللہ نے اس بات کو وعدے بیان کیا ہے کہ مسارت صاحب کو جب اللہ نے نبی بنایا اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس <تصفح> تو موسار نے کیا کہا <تصفح> صورت <سؤال> صورتم مجالیہ وزیر مناہری کہ میرے گھر والوں میں سے میرا وزیر بنا دے اور دوسری صورت میں انہوں نے کہا کہ میری زبان نہیں چلتی لائع ترق السانی کہ میری میری زبان نہیں چلتی اور مجھے اکیلے جانے میں ڈر بھی لگتا ہے فارسلم میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج تو خود ان کے مطالبے سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبو الدی سرسور بنایا اور ان کے ساتھ ان کو بھیجا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہو تو علیہ السلام ہے کہ جن کا اپنے بھائی کے اوپر احسان ہے کہ جن کے لیے نبوت کا مطالبہ کیا رسالت مانگی خیر تو اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو ان کا مدد کرنے والا ساتھ دینے والا بنا کے بھیجا اور اس میں کافروں کا بھی ایک طرح سے رد ہے وہ کیا رد ہے کہ کافر جو کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوفشتہ کی اور نہیں ہوا آپ کے ساتھ کوفشتہ آتا جو آپ کی صداقت کا بیان کرتا آپ کی سچائی بیان کرتا کہ سچا نبی ہے اس کو اس ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا اس نظمن رد آیا کہ اللہ تعالیٰ فشتوں کو نہیں بھیجتا اگر کسی نبی کے ساتھ بھیجنا ہے تو وہ بھی انسان ہی کو بھیجتا ہے کہ جو اس کی تصدیق کرتا ہے اس کی اس کو اس کی سچائی کو بیان کرتا ہے فقول طبعہ علاقوں میں لگی نے کردو بھی کہا ہم نے کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آتوں کو فدم مرنا ہم ہم ان کو بری طرح سے تباہ کر دیا یعنی ہماری آتوں کو جٹلانے کی وجہ سے اور تو عمرات یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام ہوں یا موجادات ہوں یا جو بھی تورات کی آیات ہوں تو ان کو جھٹلانے کی وجہ سے ماتا ہے کہ ہم نے ان کو بری طرح سے تباہ کیا اور فا کا لفظ فدمر ہوں کس کے لیے ہے ملانے کے لیے تاقیب ہے اور ملانے کا مقصد یعنی ان کی جھٹلانے کا انجام کیا تھا اس کا نتیجہ کیا تھا وہ قومنو لما کا ذب اور اس طرح ان سے پہلے قومنوں جنہوں نے جھٹلایا اور رسولہ رسولوں کو اور اس قوم نوں کے طرف کتنے رسول آئے تھے کیا تھا ن علیہ السلام یہ اکیلے تھے لیکن یہاں پر جو علیہ السلامات انہوں نے کردہ بر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا کیونکہ ہم پہلے بھی ذکر کرتے ہیں اس چیز کا کہ ایک رسول کو جھٹلانا سابے سارے رسولوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے اور مترادف کیوں ہے کیونکہ اصل اس شخص کو جھٹلانا مراد نہیں ہوتا اگر اصل اس کی تعلیمات اس کے لائے ہوئے دین اس کے لائے ہوئی جو یعنی کہ دعوت ہے اس کو جھٹلایا جاتا ہے تو نبیوں کی سبھی نبیوں کی دعوت ان کی تعلیم ایک ہی ہے اسی اس لیے اگر کسی ایک کو جٹلایا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ سبھی کو جٹلایا جاتا ہے تو اس یہاں پر میں قام نو علّہ کا رب رسول اور قوموں جب انہوں نے جٹایا رسولوں کو اگر رقنا ہوں اور اس میں رسولوں کو جٹلانے کے اندر ایک دوسرا معنیٰ بھی کیا ملتا ہے ان کے جرم کا بیان کہ ان کا جرم کسی ایک رسول کو جٹانا نہیں تھا بلکہ نور اسلام کو جٹلانے کی وجہ سے ان کے اوپر سبھی رسولوں کو جٹلانے کی سزا اور اس کا یہ جرم ان کے اوپر عائد ہوا تو ان کو ہم نے کیا کیا اگر رکھنا ہوں جھٹکلانے کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کیا وجہ اللہ ہم لن آیا اور بنا دیا ہم نے ان کو لوگوں کے لیے نشانی نشانی کس لحاظ سے کس کس انداز سے ان کو تباہ کیا گیا ان کو ہلاک کیا گیا ان کو غرق کیا گیا حتیٰ کہ پوری زمین جو ہے یا زمین ان کی وجہ سے پوری کو غرق کیا گیا تو یہ بہت بڑی نشانی لوگوں کے لیے بنا دی اور آتد نان غالمینا اور بعض صرف کی نہیں ہے جو بھی اس طرح کے ظالم ہیں آتدنا ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے درجناک آداد وہ و اور قوم عاد اور قوم سمود اصحاب الرسی اور رس والے و قرون امبِ نظار کے اور ان کے درمیان بہت سی اور یعنی کہ قومیں اور نسلیں تو اسی طرح قوم عاد کو ہلاک کیا تباہ کیا اور قوم سمود کو جن کے واقعات جگہ جگہ پڑھتے چلے آئے ہیں اصحاب الرسی اور رس والے رس والے کون ہیں اور رس والے کیا ہیں قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے اس انداز سے لیکن کہیں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ رس والے کون ہیں اور اسی لیے وہ نما کے اس میں مختلف اقوال ہے بات کہتے ہیں کہ رس کسی جگہ کا نام ہے یہ امامہ میں یا نجد کے علاقے میں اور اللہ عالم اس وقت بھی یعنی کہ ریاض کے مغرب میں ریاض اور مدینہ کے درمیان قسیم کے ایریے میں قسیم کے علاقے میں رس نام کا ایک شہر موجود ہے اور رس نام کا ایک شہر موجود ہے اللہ عالم یہی رس ہو سکتا ہے کیونکہ بعد نے کہا ہے کہ یہ ماما کی ایک وادی ہے اور یہ ماما یہ نجد یہ سارا اسی نجد میں شمار ہوتا ہے اور بعد کہتے ہیں کہ رس سے مراد ہر وہ چیز جو کھو دی جائے کنواں ہو یا کوئی بھی گائے, گڑا ہوا ہے اس کی کھودی ہوئی چیز کو رس کہتے ہیں اور چونکہ اس قوم نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر اس کو یعنی کہ شہید کیا تھا اس وجہ سے ان کو اصحاب و کہا گیا تو اللہ کو الحال اس میں علوا کے مختلف اقوال ہیں کہ جن کی ہمارے پاس قرآن و سنوں سے کوئی دلیل نہیں کہ اس میں سے حقیقت کیا ہے تو اس لیے جس چیز کو قرآن نے اس انداز سے مجمل طور پر اجمالی طور پر ذکر کیا ہے ہم اس پر اسی لحاظ سے اسی انداز سے ایمان لائیں گے اور جن چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے قوم نوع کی قوم عاد و سمود کی تو ہم ان کو جو تفصیلات ہیں اس کے ساتھ اس پر ایمان لاتے ہیں تو یہ بھی قرآن کے اوپر عمل کا قرآن پر ایمان لانے کا ایک انداز کہ جس چیز کی تفصیل ذکر نہیں آئی اور نہ اس کی ضرورت ہے کہ اللہ نے قوم صحاب رس کا ذکر کیا اور ان کے ذکر کیا عبرت کے طور پر تو اصل مقصد عبرت حاصل کرنا ہے نہ کہ اس قوم کی حقیقتوں کو دیکھنا ان کی تاریخوں کو پڑھنا کہ وہ قوم کون تھے اور کہاں پر تھے اور ان کے کی کیا معاملات تھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے مائب عاد و سمودہ قوم عاد وسمود وصحاب رس و رس والے و قرون امبے نظانی اور ان کے درمیان قرون جمع کرن کی اور قرن کا لفظ جس سے ہم پہلے بھی ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم کبھی زمانے پر استعمال ہوتا ہے ایک زمانہ ایک عرصہ کچھ سالوں کا جس کو عام طور پر سو سال کا زمانہ کہتے ہیں اور کبھی قرن کا لفظ جو ہے کسی ایک نسل پر استعمال ہوتا ہے ایک نسل جو ہوتی ہے اور کبھی قرن کا م... یعنی کہ لفظ جو ہے کسی قوم پر استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر مراد اللہ عالم یعنی قوم نسلیں ان کے درمیان بہت سی نسلیں اور قومیں جن جن جو جن کی طرف نبی آئے اور جن کے جو جو اس دنیا میں آئے اور جن کو جنہوں نے نبیوں کو جڑلایا اب وہ کون سی قومیں ہیں کہ جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ان کے کی رسول کون ہیں کہ جن کا قرآن میں ذکر نہیں آیا اور رسول قدق ناحم عالک اور رسول الم نقص کہ جس طرح الماتا ہے کہ کچھ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بیان کر دیا اور کچھ وہ رسول ہیں کہ جن کو ہم نے بیان نہیں کیا اور زیادہ تر کون ہے کہ جن کا بیان نہیں ہوا کہ اگر ہم حادث کو دیکھتے ہیں کہ کے کہ جس میں کہ یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار اور رسول تو ان میں سے صرف قرآن میں کتنے رسولوں کا ذکر ہے پچیس کا ذکر ہے یعنی صرف چند ایک کا ذکر ہے باقی سبھی کا ذکر نہیں ہے تو اس لیے وہ قرون امبئی نظالی کا کہ ان کے درمیان بہت سی صدیاں بہت سی قومیں بہت سی نسلیں تو جن کا ان کے تفصیلات نہیں آئی اور یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے کہ جس قوم کی ضرورت ہے تفصیل ذکر کرنے کی بیان کر دیں اور جس کی ضرورت نہیں تھی اس کو بیان نہیں کیا اور دوسرا اس میں یہ بھی ملا کہ اس دنیا کا اس کی زندگی دنیا کی کتنی ہے کتنی لمبی یہ دنیا ہے تو چنانچہ تورات وغیرہ کی بات جو روایتیں ہیں کہ نور علیہ السلام اپنے آدم علیہ السلام سے لے کر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام تک کتنا زمانہ تھا اتنے ہزار سال تھا اس طرح کی چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ کتنی قومیں گزری ہیں کتنی نسلیں ان کے درمیان آئی ہیں تو اس کا علم اللہ کو ہے تو اس کو صرف اپنے اندازوں سے اس طرح سائنسدانوں کا بھی جو نظریات ہیں کہ جو بعض اوقات دنیا کی زندگی کو بلکہ بذات خود انسان کے وجود کو زمین پر جو ہے وہ ملینوں بلینوں ملین سالوں تک پہنچا دیتے ہیں تو یہ بھی یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف یعنی کہ ایک غیبی تکے ہیں بغیر کسی علم کے اس ہے جس چیز کا علم نہیں انسان کو اس چیز کی بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں اس کی اجازت بھی نہیں تو میں بقرون عمر دارکہ کثیرہ اور ان کے درمیان بہت سی نسلیں اور بہت سی قومیں جو گزری و کلن درب نالہ المسال اور سبھی ان قوموں کے ہم نے مثالیں دیں کہ ہر ایک کے بارے میں بیان کیا کہ کس طرح سے ان کو ہلاک کیا گیا کس طرح سے ان کے کیا معاملات رہے وک اللہ تبرنا تدبیرہ اور سبھی کو ہم نے تبرنا تدبیرہ بری طریقے سے ہلاک اور تباہ کیا پہلا قرۃ الطی ام تیرت مت رس اور یقیناً یہ لوگ گزرے اس بستی کے پاس سے بستی کے اوپر سے یا بستی کے پاس سے گزرے ام تیرت مت رسو کہ جس پر بہت بری بارش ہوئی بارش ہوتی ہے کس چیز کی پانی کی قطروں کی لیکن یہ بری بارش کس چیز کی پتھروں کی قوم رود کی بستیاں اور یہ بات کن کی ہو رہی ہے ملاقات اطوب یقیناً یہ لوگ گزرے کون لوگ گزرے قریش مکہ والے اور کب گزرتے تھے شام کی طرف جاتے ہوئے کیونکہ مکہ اور شام کے درمیان یہ قوم رود کی بسیاں ہیں تو وہاں سے ان کا گزر ہوتا اور دیکھتے ان کی ہلاکت ان کی تباہی اور ان کے یعنی کہ باقی جو یعنی کہ آثار تھے زمین پر تو اللہ ولاقاتی امتی رسم ہو اور یقیناً ایک لوگ گزرے اس بستی کے پاس سے بسی پر, بسی پر سے کہ جس کو بری طریقے سے بارش کی گئی افلام یہ کون یا رونحا کیا ان کو نظر نہیں آتا تھا ان کے ہلاکت واہی اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے تھے ان کو یہ دیکھتے نہیں تھے کہ کس طرح یہ ہلاک ہوئی بلکہ نولا یا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا دوبارہ اٹھنے کا کوئی اس پر یقین ایمان ہی نہیں ہے لا جون نہیں امید رکھتے اور امید رکھنے سے مراد یعنی ایمان اور یقین ہونا ان کے اصل بات یہ ہے کہ دوبارہ اٹھنے کا کوئی ایمان و یقین ہی نہیں ہے <تصفح> اسی لیے یعنی کو قوموں کی ہلاکت کے یہ آثار آثار قدیمہ جن کو کہتے ہیں ان کو دیکھنے کے دو انداز ہوتے لوگ لوگوں کے کچھ وہ لوگ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں عبرت کے طور پر اور اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں اللہ نے بار بار جو حکم دیا ہے کہ سیر و کہ چلو زمین میں اور دیکھو اس طرح کی چیزوں کو تو ان کو دیکھنے کا مقصد جو ہے وہ سیروں سے آہت نہیں ہے وہ دیکھنے کا مقصد عبرت اور سبق ہے اور دوسرا دیکھنے کا انداز یہ ہے جو یہاں پر بیان ہوا ہے کہ وہ جانور کی آنکھوں سے جانور کی نگاہوں سے کہ صرف با اوقات وہ ایک آثار ہونے کی حیثیت سے صرف ثابت و قواؤں کی چھوڑی ہوئی وہ جو ان کے چیزیں ہیں صرف اس حیثیت سے اس سے بڑے اسے ہٹ کر کے یہ قوم کیا تھی اس قوم کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ان کی ہلاکت کیوں ہوئی ان چیزوں کو ان پر نظر رکھے بغیر تو صرف اس کے ظاہری چیزوں کو دیکھنا اور ظاہری آثار کو دیکھنا تو دوسرے با دیکھنا یہ ہوتا ہے تو یہ ہے کافر کہ اس اس کی نگاہ تو نظرم ہے کہ گزرتے ضرور ہیں ان بسیوں قوموں کے پاس سے جن کی ہلاکت ہوئی لیکن ان سے عبرت اور سبق کیوں حاصل نہیں کرتے بلکان انلا عرج الشورہ بات اصل یہ ہے کہ ان کا کچھ کہ دوبارہ اٹھنے کا کوئی یقین ایمان ہی نہیں ہے اس لیے اس طرح کی قوموں کے ہلاکتیں دیکھتے ہیں ساری ان چیز، چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ان کو کوئی عبرت اور سبق حاصل نہیں ہوتا بائی دارو کا ایںتقدون کا اللہ پھر مزید کافروں کا آپ کے ساتھ انداز کیا ہے اللہ ترماتے کہ جب آپ کو دیکھتے ہیں ایںتقدون تو نہیں بناتے آپ کو اللہ حض مگر ٹھا میدا کبھی مختلف طرح کی تان کرتے مختلف طرح کے لقب اور نام دیتے کبھی شاعر کبھی مجنون کبھی پاگل کبھی جادو شدہ اور کبھی کیا کیا طرح کی چیزیں تو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا ٹھٹھا مزاق اڑاتے ہیں اور اس سے ہم کو کیا حاصل ہوا کہ اگر کوئی دین داروں کا مزاق اڑا جاتا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ صاحب کا زبانوں سے چلا ہے اور نبی اور رسولوں کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہی ہے اور یہ بھی ایک آزمائش کا مومن کی کا ایک سب سے بڑا ایک اس کا یعنی کہ طریقہ ہے اس کے عدمائش ہوتی ہے اس طریقے سے کہ کاف کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کھلی اس کو چھوڑتا ہے اس کی رسی کھلی ان لدین اجرموا و من ان لدینہ امنحکوم کہ بے مجرم لوگ جو ہے ایمان والوں کے ملاق اڑاتے تھے والدہ امروبی میں تغام عزوم جب ان کے پاس سے گزرتے دوسرے کو آنکھیں مارتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے دیکھو یعنی ان کی طرف ان کا ملاق اڑاتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ بات کہ آ یہ ملاق اڑا لے کل قیامت کے دن کیا ہوگا فلی املدین عامن امن القفاریحقوم آج قیامت کے دن جنتوں میں العرائے کی اندرون تختوں پر بیٹھے ہوئے مسلمان مومن کافروں کا مزاق اڑا رہے ہوں گے ہاں کافر تو مسلمان کا مزاق اڑاتا ہے اس کی غربت پر اس کی کمزوری پر اور بعض اوقات اس کو جو دنیا میں دلیل خوار کیا جاتا ہے اس چیز پر لیکن عوماً کا کافر کا مزاق اڑانا کہاں پر ہوگا کہ جب کافر جہنم میں جل رہا ہوگا وہاں پر چیخو پکار کر رہا ہوگا اور جہنم میں اس کو جو مار پڑ رہی ہوگی تو وہاں پر اس کا مذاق اڑانا تو اصل مزاق اڑانے کا انداز یہ ہے تو بات کہنے کا مقصد یہاں پر بھی ادارہ یا تقریدوں کا لافوز کہ جب یہ کافر بیمان آپ کو دیکھتے ہیں تو سوائے آپ کا مذاق اڑانے کے عائد یعنی کا انداز دیکھیے کیا ہے کہ ان کے پاس سوائے مذاق اڑانے کے کوئی دوسری چیز ہوتی نہیں آپ سے کچھ چیز سیکھنا حاصل کرنا آپ کے تقویٰ نہیں کی آپ کے صدا سچائی ان چیزوں کو دیکھ کر کوئی اس سے جو ہے آپ کے ساتھ کوئی عزت احترام سے پیش آنا یعنی ایسی کوئی ان کو توفیق ہوتی نہیں کسی خیر کی یعنی سوائے ملا کے ان کو دوسری بات سوچتی نہیں اور کیا کہتے احاد اللہ دیبا صلی اللہ ہاں کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے یعنی یہ یتیم فقیر اللہ کو ملا تھا رسول بنانے کے لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے مالدار اللہ کو ان میں سے کوئی نظر نہیں آیا لہول رضی الحاظ اور قرآن والا عرج الم القر جس طرح دوسرے صورت میں لازم ہے کہ کافر نے کیا کہا یہ قرآن اللہ نے نادر ہی کرنا تھا تو یہ مکہ طائف کی بستیاں ہیں اس میں بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ایسا کو شخص نظر نہیں آیا قرآن دینے کے لیے یہ فقیر غریب یا عظیم اس کو اللہ کو ملا ہے تو یہاں پر بھی احادد اللہ ددیبہ صلی رسول یعنی عیت کا انداز دیکھیے ان کا کیا ہے کہ کیا اس میں ایک تحقیر کی تدلیل کے انداز ہے ان انقاد لیہ دلّا انعال صرف آپ کی ذات پر اس کا مزاق نہیں بلکہ آپ کی دعوت کا کہ آپ کی دعوت کیا ہے ان کی نظر میں آپ کی دعوت کیا ہے گمراہی ہے اور سراسر حق سے پھرنا ہے تو اسی لیے کیا کہتے ہیں انقاد قریب تھا کہ لیہود ہمیں کو گمراہ کر دیتا بھٹکا دیتا انعالی حتینہ ہمارے معبودوں سے یعنی قریب تھا کہ ہمیں اپنے معبودوں سے ہٹا دیتا پھیر دیتا ان سے ہٹا کر یعنی کہ کسی اپنے دوسرے معبود کی عبادت پر لگا دیتا تو قریب تھا کہ اگر ہم اس کتاب بات مان لیتے تو اپنے معبودوں سے ہٹ جاتے ان کا قریب تھا کہ رحدِنّا ہم کو گمراہ کر دیتا ان علیحطََََََََََََََََََََ اپنے ہمارے محبودوں سے للا انصبر نہ عليح اگر ہم ان پر صبر نہ کرتے یعنی اگر ہم ثابت قدمی سے ان پر جمعے نہ رہتے اپنے معبودوں کی عقیدت محبت ان چيزوں كے ساتھ چلتے نہ رہتے تو قریب تھا کہ ہم شخص ہم کو گمرہ کر دیتا اور ديكھيے کس طرح سے آج کے بیمان مشرق اور کل کے کافر ان کی باتیں ملتی ہیں آج بھی چاہے مشرق کا مشرق بےمان ہو بدتی ہوں یا ہر درم قسم کے, کے متعصب اور یہ لوگ ہوں کہ جو اپنے باطل پر اپنی گمراہی پر بزد ہوتے ہیں اور اس پر بزد ہونے میں ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے حق پرست ہیں انہیں بہت اچھا کام کیا ہے تو یہاں پر بھی کافروں کا انداز دیکھیے کہ ان کا کھلا کفر ان کا کھلا شرک اور کھلی بےمانی بتوں کی پوجا اور یہ چیزیں سمجھتے ہیں کہ اصل یہی حق ہے اور یہی ہم کو کرنا چاہیے تھا اور اس پر جمع رہنے کو کس قدر اپنے لیے نعمت قرار دے رہے ہیں کہ ل... ان کا ذلنا دلا علیحت قریب تھا کہ ہم کو گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے ہٹا دیتا پھیر دیتا لول انصبرنا علیہ اگر ہم ان پر صبر سے کام نہ لیتے یعنی ان پر جمع نہ رہتے وصوف یا علامہ حین یرول آذاب آج تو ان کو بڑا یہ ان کو بڑی نعمت نظر آتی ہے اور بہت بڑا کارنامہ نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی گمراہی پر باقی رہ کر کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کیا ہم نے یعنی کہ حق اور حقیقت کا رستہ اختیار کیا ہے تو کل قیامت کے دن کی آنکھیں کھلیں گی اور صوفیہ اور اور قریب جان لیں گے ہی نا العذاب یا نا عذاب, عذاب کو دیکھیں گے من ادلصویلا کہ کون ہے جو زیادہ گمراہ ہے رستہ پانے میں آپ سرسن کو مسلمانوں کو تم گمراہ کہتے ہو اور کل قیامت کے دن جب عذاب پڑے گا تو اس تمہیں آنکھیں کھلیں کہ گمراہ کون تھا اور سب سے زیادہ گمراہ رستے پر کون تھا اور یہاں پر بھی عدل وصورہ کا وہ انداز نہیں کہ جو افل تفریر کا ہوتا ہے کہ دونوں طرف ہی گمراہی ہے لیکن ایک طرف گمراہی زیادہ ہے یہ نہیں بلکہ یہ وہی جس طرح ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ بعض اوقات اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے کہ چاہے دوسری طرف سراسر ہدایت سر ہے اور ایک طرف سراسر سر گمراہی ہے تو یہاں پر وہی چیز ہے کہ ایک طرف سرط رسر ہدایت سر ہے آپ سر, سر اور آپ کے میں اور کافروں کے رسے میں سراسر سر گمراہی لیکن پھر بھی اس کو عدلو یعنی کہ زیادہ گمراہ تو زیادہ گمراہ ہونے کا معنی نہیں کہ دوسری طرف ہی گمراہی ہے بلکہ دوسری طرف سے ہدایت ہے لیکن مقصد بیان, بیان کرنے کا کہ اس ان کی گمراہی کس قدر ہے ان کی گمراہی کی کیا شکل و صورت ہے کس انتہا کی گمراہی ہے